بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز حکیم جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے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 اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے ذلك فضل اللہ من يشاء واللہ فضل العظيم یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے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 بالظالمون اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کے عارض نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت فينبئكم تمو کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لط کو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے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 مین اللہ مین تیج وی اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا